الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ علی نور اللہ وزن کم کرنے کا طریقہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامود برکات احمل علیہ کی جانب سے رسالہ ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے القول البدی کے حوالے سے وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان دل پذیر ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ولی وبی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں حاضری ہے فال قرآنی یعنی قرآن میں بیان کردہ مثالوں کے متعلق ہم پچھلے سے سن رہے ہم نے منافق دو منافقوں کی مثال سنی مچھر اور مکھی کے متعلق جو قرآن پاک میں مثالیں ارشاد ہوئی وہ ارض کی گئی آج انشاءاللہ شاء حمار ہیمار دراز گوشت گدے کے متعلق جو مثال پرانے پاک میں دی گئی وہ عرض کی جائے گی آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اللہ مفید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کیے لیتے ہیں اپنے ثواب کے بڑھانے کے لیے پہلے تو یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی والی منی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو جو اسلام بھائی سلسلے میں موجود ہیں حاضرین یا مدنی چینل کے ناظرین سب اچھی اچھی نیتیں کریں کہ بلا وجہ کپڑے نہیں سہلائیں گے بدن نہیں کھجائیں گے دور دور نہیں دیکھیں گے باتیں نہیں کریں گے ٹیک نہیں لگائیں گے گٹنوں <سؤال> میں سر رکھ کر نہیں بیٹھیں گے دوسروں کو اشارہ نہیں کریں گے ادھورا بیان سن کر چل پڑیں گے بلکہ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنیں گے تو جو یہاں بھی بیٹھے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہاتھوں ہاتھ عمل کریں دو بیٹھ جائیں جس طرح نماز میں افطاحات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں یہ بھی نیت کیجئے کہ علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے کی نیت سے صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا اور کیا پڑھیں گے درود پاک صلی اللہ علیہ محمد ضرورت سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا جب اجتماع ہوتا ہے تو اس کے امکانات ہوتے ہیں تو صبر کرنے والا انشاءاللہ اللہ ثواب پائے گا جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ اہم مدنی پھول لکھوں گا اب یہ اسی کی نیت ویلڈ ہوگی کہ جس کے پاس وہ کاغذ اور قلم ہوگا لکھنے کا سامان ہوگا حسب موقع عزب اجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑوں گا خوشو نفاق سے بچوں گا یہ کیا ہوتا ہے اعضا میں ہو مگر دل آجزی سے خالی ہو اس سے بچوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا علی الحبیب صل اللہ وبارک و واک میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مثالی ارشاد فرمائی تاکہ اس کے بندے ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں سمجھیں ان کو با سمجھ میں آئے چنانچہ بارہ اٹھائیس سورہ جمعہ کی آئت نمبر پانچ میں گدے کی مثال ارشاد فرمائی گئی سنیے مفل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمفل الحمار كمفل الحمار يحمل أسفارا بئس مفل القوم الذين كربوا بآيات الله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 ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا ان کی مثال ارشاد ہوئی جن پر طوریت رکھی گئی تھی طوریت یہ بھی آسمانی کتاب ہے حضرت سعین موسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ صلاحت والسلام پر نازل ہوئی اور اس کے احکام کا اتباع کن پر لازم کیا گیا یہودیوں پر پھر انہوں نے اس کے حکم, اس کی حکم برداری نہ کی اور اس پر عمل نہ کیا تو میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نات و صفت دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے یہودیوں نےت کی حکم برداری نہیں کی کدے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے تفسیر خزائن العرفان سے کچھ میں یہ مدنی عرض کر رہا ہوں اور بوجھ کے سوا اس سے کچھ بھی نفع نہ پائے اور جو علوم ان میں ہیں ان سے اصلن یعنی بالکل بھی واقف نہ ہو یہی حال ان یہود کا ہے جو طوریت اٹھائے پھرتے ہیں اس کے الفاظ رٹتے اور اس سے نفع نہیں اٹھاتے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں اور یہی مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جب یہودیوں نے آسمانی کتاب شریف کے آکام پر عمل نہیں کیا تو انہیں گدے سے دشمی دی گئی کس گدے سے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہے اس بوجھ کی وجہ سے گدا تھکتا ضرور ہے اسے تھکاوٹ تو ہوتی ہے مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ گدا جو ہے یہ گھوڑے اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے اور بوجھ لادنے کے کام آتا ہے سواری کے کام آتا ہے کسی کو گدا کہنا ایک طرح سے گالی بھی ہے نا ابھی وہ گدے یعنی وہ بے وقوف احمد نالائک تو یہودیوں کے وہ عالم جنہیں طورے دی گئی اور انہیں حکم تھا کہ اس کے مطابق عمل کریں انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہیں گدے سے تسبی دی گئی اب گدے سے ہی کیوں تسبی دی گئی علماء نے ہمیں سمجھایا کیونکہ یہ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں انہیں کما حق ہوں اولاما ہی سمجھتے ہیں گدا جو ہے یہ گھوڑے اور خچر کی نسبت زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اور زندہ بوجھ جو ہے گدے کا جتنا اپنا وزن ہوتا ہے اس سے تیس پرسنٹ اور زندہ بوجھ اور مردہ بوجھ مردہ وزن جو ہے یہ بیس پرسنٹ اپنے وزن کے نسبت با آسانی اٹھا لیتا ہے گدا جو ہے انہیں کافی بوجھ اٹھاتا ہے گدے کے اندر جہالت اور حماقت دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ہوتی اس لیے گدے کی مثال دی گئی عرف میں دوسرے جانوروں کی بنسپت گدے کو زیادہ حقیر سمجھا جاتا ہے تو گدے کی مثال دی گئی یہودیوں کی زیادہ تحقیر کے لیے یہودیوں کی زیادہ ایحانت کے لیے دی گئی اور حقیقت تو یہ ہے کہ جنہیں طوریت دی گئی اور انہوں نے के کے مطابق عمل نہیں کیا یہ گدے سے بھی بدتر ہے جی ہاں یہ بوجھ لدا ہوا ہے لیکن گدا یہ نہیں جانتا کہ ان کتابوں میں کیا ہے اسی طرح یہودیوں نے رٹے تو لگائے توت کے رٹے لگائے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ طوریت میں تحریف کر دی طوریت میں چینجنگ کر دی تبدیلی کر دی اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بدبخ گدے سے بھی بدتر ہے تو گدے میں عقل نہیں جانور ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عقل دی مگر یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے کفارے بد اتوار گھدے سے بھی بدتر ہیں آئیے میں آپ کو قرآن پک سناتا ہوں چنانچہ پارہ نو سورہ اعراف ایٹ نمبر ایک سو انسی ون بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں کفارے بد اتوار جانوروں سے بدتر ہیں چنانچہ تفصیل خزائن الرفان میں اس عائد کے تحت لکھا ہے چوپایا چوپایا چار پاؤں والا اپنے نفے کی طرف بڑھتا ہے ضرر سے بچتا ہے ضرر سے پیچھے ہٹتا ہے اور کافر جہنم کی راہ پر چل کر اپنا زور اختیار کرتا ہے تو جانور سے بدتر ہوا آدمی روحانی شہوانی سماوی عرضی جب اس کی روح شاہوات پر غالب ہو جاتی ہے تو ملائکہ سے فائق ہو جاتا ہے اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے تو کافر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے تو البیان بیان میں حضرت سیدنا مولانا شیخ اسماعیل حکی علی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں گدے میں دوسرے جانوروں کی نسبت شہوت زیادہ ہوتی اور یہ صفت جانوروں میں شہوت زیادہ ہوتی گدے میں دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ہے لہذا جو شہوت کو عفت سے تبدیل کرے پاک دامنی اختیار کرے شہوات کو ترک کر دے وہ نجات پائے گا اور گھدے کے اس مثال سے بچ جائے گا ورنہ وہ شخص جس کی شاوت اس کی عقل پر غالب ہے وہ گھدے سے بدتر ہے تو تو شیخ سعدی شرازی علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں علم جتنا زیادہ پڑھو جب تم عمل نہ کرو تو تم نادان ہو جو بے عمل ہے وہ محقق اور شور نہیں بلکہ جانور ہے جس پر چند کتابیں لاد دی گئی ہیں خالی دماغ جانور جو کہ علم و ہنر سے بے خبر ہے اس سے کیا معلوم کہ اس پر لکڑیاں لادی گئی ہیں یا کتابیں لا دی گئی ہیں گدھے کے بارے میں مزید ایک قرآن پاک کی آئیں سنیے اس کی آواز کے بارے میں اس کی آواز سب سے نرالی ہوتی چنانچہ پارا اکیس لقمان آیت نمبر ارشاد ہوتا, ہوتا ہے ان ان ترجمائے کنزول ایمان اور اپنی آواز کچھ پست کر بے شک سب آوازوں میں بری آواز گھدے کی آواز اور اپنی آواز کچھ پست رکھ اس کی تفسیر میں صدل الافاضل تفسیر خزاں الارفان میں لکھتے ہیں شور و شغب اور چیخنے چلانے سے اعتراض کر بچ بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز تفسیر خزاں الارفان مدعا یہ ہے شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکرو ناپسندیدہ ہے اس میں کچھ فضیلت نہیں گڈے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکرو اور وحشت انگیز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے تفصیلہ بیان میں ہے جاہل اور بری آواز والا گدے سے زیادہ گمراہ اور کم تر ہے کیونکہ وہ محض نقصان میں حالانکہ گدے میں نفع بھی ہے کیا نفع ہے بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ لوگ اس پر سوار بھی ہوتے ہیں اور جو جاہل علم دین سے محروم میں بری آواز والا ہے وہ گدے سے زیادہ کم تر ہے گدے سے زیادہ گمراہ ہے مزید تفسیر ال بیان میں کچھ مدنی پھول اور بھی لکھیں وہ عرص کے دیتا ہوں آپ درود پاک پڑھیے علی الحبیب صلی اللہ, اللہ علی محمد و صحبی و کا وسلم حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں حضرت ابو اللّ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ عرب میں گھدے کی آواز معروف ہے لوگ جانتے ہیں گدے کی آواز کو اور گھدے کی آواز واشتناک ہے اگرچہ بعض اور حیوانات کی جانوروں کی آواز سے بدتر ہے لیکن ضرور مسل گدے کی آواز ہے گھدے کی آواز سے مثال دی جاتی ہے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کی پہلی آواز باریک اور آخر میں بھاری ہو جاتی ہے گدے کی آواز جب وہ یہ ہینکتا ہے رینکتا ہے اپنی مخصوص آواز نکالتا ہے تو شروع میں اس کی آواز ہوتی ہے باریک اس کو کہتے ہیں ظفیر اور بعد میں آواز بہت بھاری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شہیق اور علماء نے لکھا تفسیر ال بیان میں لکھا کہ یہی آواز جہنمیوں کی ہوگی جسے سن کر وحشت ہوگی اور اس سے طور پر نفرت ہوگی اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو گدے کی آواز بہت زیادہ بلند اور ناپسندیدہ ہوتی ہے ابتدا جو پتلی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ذفیر اور انتہائی جو بھاری آواز ہوتی ہے آخر میں جو نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں شہیق اور یہ دونوں آوازیں جہنمیوں کی سی آوازیں آئیے قرآن پاک سنتے ہیں چنانچہ بارہ بارہ سورہ ہُود آئت نمبر ایک سو چھ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزولی مان تو وہ جو بد ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں اور اس میں گھدے کی طرح رینکیں گے استخ فر اللہ استقفر اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غزب سے محفوظ فرمائے ہمیں گناہ گاروں کے ٹھکانے بدبختوں کے ٹھکانے کافروں کے ٹھکانے جہنم سے محفوظ فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارہ کر وسلم تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں عام طور پر گھدے کی مثال جب کوئی مضموم معاملہ ہوتا ہے مذمت کرنے والا معاملہ ہوتا ہے اس وقت دی جاتی ہے گدے کی آواز کے متعلق میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ یعنی مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب تم گھدے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ اجزاجل کی پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی علی رحمت اللہ علی کا بھی لکھتے ہیں چونکہ مرغ بانگ دیتے وقت فرشتے کو دیکھتا ہے اس لیے یہ حکم ہے کہ مرغ کی بانگ سن کر دعا کرو تاکہ فرشتے اس دعا پر آمین کہیں اور اس کے لیے استغفار کریں اور اس کے عجز و اخلاص کی شہادت دیں اور اس کی دعا قبول ہو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے آنے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے صحیح ابن حبان حدیث نمبر پانچ ہزار سو اکتیس مرغ کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے امام بزار نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرغ نے بانگ دی ایک شخص نے کہا یا اللہ ازل اس پر لانت کر نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو یہ نماز کی طرف بلا رہا ہے اور مرغ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے رات لمبی ہو یا چھوٹی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے مرغ میں ادراک پیدا کیا یہ شعور پیدا کیا ہے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے اور گدے میں یہ ادراک پیدا کیے وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے تو گھدے کے چیخنے کے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت وہاں شیطان موجود ہے لہذا اس کے شر سے پنا طلب کی جائے حضرت ابو رافر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھدہ اس وقت تک نہیں چیختا جب تک کہ شیطان کو نہ دیکھے یا اس کے لیے شیطان متمثل نہ ہو اور جب ایسا ہو تم اللہ اللہجل کو یاد کرو اور مجھ پر سلاد یعنی درود شریف پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبا واقع وسلم تو مرغ کی بانگ پر اللہ تعالی کا فضل مانگنا چاہیے اللہم انی من فضلك اور شیطان کو دیکھ کر گدا جب ہینکے اپنی مخصوص آواز نکالے تو پڑھنا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد تفصیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں اگر آواز کے بلند کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالی گھدے کی آواز کو بلند نہ کرتا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں ہر چیز کی آواز اللہ تعالی کی تسبیح ہے مگر گھدے کی آواز گدا تو شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا پارا انتی سورہ مدثر یا بھی گدے کا ذکر ہے کس طرح سے ہے سنیے آیت نمبر پچاس اکیاون باون ترجمہ کنزولی گویا وہ بھڑکے ہوئے گھدے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے شریفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تفسیر خزان مشرقین نادانی اور بےوقوفی میں گھدے کی مثل ہیں دیکھو بیوقوفی اور نادانی کو گدے سے مثال دی جو شرک کرنے والے ہیں وہ اپنی بیوقوفی میں اپنی نادانی میں گھدے کی مثل ہیں گدے کی مثال ہیں جس طرح شیر کو دیکھ کر گدا بھاگتا ہے اسی طرح مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر بھاگتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب جنگلی گھدہ شیر کو دیکھ لیتا ہے تو بہت تیز بھاگتا ہے گدے کو اللہ تعالی نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ شیر کی بو سونگ لیتا ہے اس کو یہ حص ملی ہوئی وہ دور سے سمجھ جاتا ہے کہ شیر آ رہا ہے اور پھر سرپٹ بھاگتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب جنگلی گھدہ شیر کو دیکھ لیتا ہے تو بہت تیز بھاگتا ہے اسی طرح جب مشریق سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اپنی حماقت کی بنا پر بھاگتے ہیں تو مشرقین کو گھدوں سے تشبی دی گئی ان کی جہالت اور حماقت کی وجہ سے پارہ اٹھائیس سورہ جمعہ کے آج نمبر پانچ اس کے آخری جز جو ہے اللہ دل قم وین اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا اس آیت کے تفسیر تفصیل بیان میں بہت پیاری باتیں لکھی ہیں ظالم تصدیق کی جگہ تقزیب کرتا ہے اقرار کی جگہ انکار کرتا ہے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں مشرقین کفار اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کرتے ہیں اپنے آپ کو عذاب دائمی بھی پیش کرتے ہیں شقاوت یعنی بد بختی کو سعادت پر ترجیح دیتے ہیں عداوت کو عنایت پر ترجیح دیتے ہیں جیسے کہ یہود یا ان جیسے اور لوگوں کا حال ہے تو اس میں ان لوگوں کی برائی ہے کہ ان کے حال کو گھدے کے حال سے تشبیح دی گئی یہ بری بات کو بری مثال سے واضح کیا گیا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں جو کچھ نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے نماز کے احکام میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک روایت لکھی ہے بہار شریعت کے حوالے سے کہ حضرت سعیدنا امام نووی علی رحمت اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے بہت مشہور شخص کے پاس دمشق پہنچے شام کا شہر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑا مگر ان کا منہ نہ دیکھا جب زمانہ دراز گزر گیا ان محدید صاحب نے دیکھا کہ ان کو یعنی امام نووی علی رحمت اللہ کبھی شار مسلم شریف کہ ان کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز انہوں نے پردہ ہٹا دیا دیکھتے کیا ہے کہ ان کا گھدے جیسا منہ حدیس صاحب کا گدے جیسا نے فرمایا صاحب زادے دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی تو میں نے اس سے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس جانا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور میں نے امام پر قصدا یعنی جان بوجھ کر سبقت کی تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو مسلم شریف میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدے کا سر کر دے جلد ایک سفا ایک سو اکیاسی گھدے کے بارے میں چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا نا عرب جا بجا مثالیں دیا کرتے تھے اس لیے قرآن میں بھی مثالیں دے دے کر بتایا گیا سمجھایا گیا تاکہ سننے والے عبرت حاصل کریں یہ چند میں آپ کو ضرب الامثال جو حیات الحوان میں بیان کی گئی وہ عرض کرتا ہوں اس سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو تفسیر اہل بیان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں جب حضرت سیدنا نوح اللہ نبی جناب والی سلاۃ و سلام کی کشتی میں لوگ سوار ہوئے تو جانور بھی بیٹھے تو شیطان بھی اس کشتی میں بیٹھا کس طرح بیٹھا شیطان نے گدے کی دم پکڑ لی اور کشتی میں گھسایا حضرت اسماعیل حکی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں کہ شیطان اکثر اوقات گھدے کا ساتھ نہیں چھوڑتا آئیے چند ضرب الامثال جو حیات الحوان میں گدے کے متعلق بیان بھی وہ بھی سن لیتے ہیں عرب اہل عرب یعنی عرب والے یہ گدے کی مثالیں دیا کرتے تھے مثلا اشر تعشیر الحماری گدے کی طرح دس آوازیں نکالو جوہری کہتے ہیں تعشیر سے مراد گدے کی ایک سانس میں دس آوازیں ہیں عرب میں یہ کہاوت میں مشہور تھی ترکتہ میں نے اس کو گدے کا پیٹ بنا کر چھوڑا یعنی اس میں کوئی بھلا نہیں ہے اہل عرب میں یہ مثال بھی مشہور تھی اصبارو من ہیمارن وہ گدے سے بھی زیادہ سابر ہے اہل عرب یہ مثال بھی دیا کرتے تھے شرول مالی مالا یوزکا ولا یوزکا اس بات سے گھدے کی طرف اشارہ مقصود ہوتا کہ نہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے نہ اس کی زکات دی جاتی ہے اہل عرب یہ مثال بھی دیا کرتے تھے اول من الحمار المقی وہ مقید گھدے سے بھی زیادہ ذلیل ہے تو چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور عرب گھدوں کی مثالیں دیا کرتے تھے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ گھدے کی مثال دے کر سمجھایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مثالوں کو اور قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کے لیے اس کو یاد رکھنے کے لیے کچھ ہم سوالا جوابن دوبارہ پوچھتے ہیں تورت کس نبی پر نازل ہوئی بہت آسان سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر لیں بتائی حضرت مسا علیہ السلام ماشاء ان کا جواب درست ہے تورت حضرت مصعل السلام پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور زبور حضرت داود علا نبی ولی سلاۃ السلام پر نازل ہوئی زبور کس پر نازل ہوئی حضرت داود علیہ السلام پر اور قرآن پاک ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ماشاء اللہ طوریت کے احکام کی اتباع کن پر لازم تھی اور کیا انہوں نے اس کی حکم برداری کی سب سے آخر والے حضرت علیہ اسلام کی امت پر اور اس امت کو کیا کہتے ہیں بھائی یہود ہاں جی ان کا جواب درست ہے یہود پر طوریت کے احکام کا اتباع لازم کیا گیا تھا تو انہوں نے عمل نہیں کیا. کیا عمل نہیں کیا جی کون بتائے گا جی یہود نے رات میں اقلیت اسلام کی نات و صفر دیکھی اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا تو یہود کے وہ علماء جنہیں نے دی دی گئی انہوں نے حکم برداری نہیں کی تو ان کی مثال کیا ارشاد ہوئی کافی اس میں نے ہاتھ اٹھایا کوئی بتا دے بھائی جنہوں نے ترت کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں ذکر غدے کی مثال کے دے کر ذکر کیا کہ تورط اٹھائے پھرتے مگر اس پر عمل نہیں, نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خطاب فرمائے <تصفح> ماشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کیجی <تصفح> وہ بدبخت جو گدے میں دوسرے جانوروں کے نسبت شہوت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں حضرت مولانا شیخ اسماعیل حقی علی رحمت اللہ القوی نے ایک مدنی پھول عنایت فرمایا ہے جو میں نے دوران بیان عرض کیا تھا وہ کون سنائے گا بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گدے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اور جو شخص اپنی قسمت کے ذریعے سے اپنی شہوت پر قابو پا لیتا ہے تو اس مسائل سے بچ جائے گا اور جو اپنی شہوت پر غلبہ نہ پا سکے وہ گدے سے بھی ابتر ہے آج, انہوں کا جواب درست ہے شہوت سے مراد بری خواہش بری خواہش درست گدے کی آواز جو ہے بہت بلند اور ناپسندیدہ ہوتی ہے اس کی آواز کی ابتدا کو کیا کہتے ہیں اس کی آواز کی انتہا کو کیا کہتے ہیں جی کوئی بتا دیں آپ بتا دیں جب گدا ڈھیتا ہے تو جو پہلے آواز ہوتی ہے وہ بریک ہوتی ہے اور بعد میں آواز موٹی ہو جاتی ہے اور بریق آواز کو ظفیر اور موٹی آواز کو شہید کہتے ہیں یہ دونوں آوازیں کس سے نسبت رکھتی ہیں یہ دونوں آوازیں ایسی آوازیں جہنمیوں کی ہوں گی درست کہا آپ نے مرغ کس وقت بانگ دیتا ہے آشا بتائیں بھی ان سے پوچھ لیں مرغ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے ٹھیک اس وقت کیا کرنا چاہیے جب مرغ بانگ دے رہا ہو اس وقت, کیا اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ کا جب مرغ بانگ دے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ان کے فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوگی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے انشاءاللہ پیارے اللہ علی اکالی سلاط سلام کا قرب نصیب ہوگا الفت نصیب ہوگی قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوگا قرآن پاک سمجھنا نصیب ہوگا اور انشاءاللہ شاء قرآن پاک سمجھانا اور پڑھانا نصیب ہوگا آئیے آپ کو میں بہت ہی پیاری مدنی بہار جو نیکی کی دعوت یہ کتاب جو فیضان سنت کا چھٹا باب ہے امیر اللہ سنت نے مرتب فرمائی ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو نبے پر لکھے ہوئے عرض کرتا ہوں ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جو والدین کا اکلوتا تھا ایک ہی تھا غلط صحبت کے سبب چرس کا عادی بن گیا گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا والد صاحب اکثر اس کو قبرستان جا کر چرسیوں کے درمیان سے اٹھا کر گھر لاتے تمام گھر والے اس کے سبب پریشان تھے ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس پر انفادی کوشش کی اسے مدنی تربیت کورس کرنے کی ترغیب دلائی اس نے حامی بھری اور وہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ فیضان مدینہ میں آ گیا گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سبھی گھر والے دعا کر رہے تھے نیک بن جائے مگر ڈرے ہوئے تھے کہیں واپس نہ آ جائے الحمد عز یہ چند ہی دنوں کے بعد اس نے اس طرح فون کیا کہ تربیتی کورس اور فیضانے مدینہ بہت مزہ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے مدینہ منورہ سے برائے راس فیض رہا ہے <تصفح> میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیے اب میں با جماعت نمازیں ادا کر رہا ہوں سنتیں سیکھ رہا ہوں بہت سکون مل رہا ہے مدنی تربیتی کورس کرنے کے بعد واقعی وہ بدل چکا تھا گھر والے کا سارا محلہ حیران چہرے پر نور برساتی داڑھی سر پر سبز امام کا تاج اور گھر آتے ہی گھر والوں پر انفرادی کوشش شروع کر دی اس انفرادی کوشش کی برکت سے والد صاحب نے بھی چہرے پر داڑھی سجا لی سر پر امام شریف کا تاج سجا لیا پابندی سے ہفتہ وار تو برے اجتماع میں شرکت فرمانے لگے والد محترمہ در سے نظامی کرنے لگیں اور ان کی بہن شریعت کورس کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں نوجوان کے والد صاحب نے مبلق دعوت اسلامی کو بتایا کہ دعوت اسلامی والوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے میرے بیٹے پر انفرادی کوشش کی 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں ہاتھوں حال ہا لے کر آئے کیونکہ ہم اس کی عادتوں سے بہت پریشان تھے والدہ تو اتنی بیزار تھیں کہ ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر کیڑے مکوڑے مارنے کی دوا اٹھائی لائی کہ یا تو مر جاؤں گی یا اس کو کھلا کر مار دوں گی اب اس کی والدہ رو رو کر دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے کہ ان کی کوششوں سے میرا بگڑا ہوا بیٹا نیک بن گیا اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی مال